جو لوگ آج نعرہ لگاتے ہیں کہ آج جہاد کرو جہاد کرو ان کا کیا حکم ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی اب جہاد کا وقت نہیں آیا اور وہ کہتے ہیں کہ آج جہاد کا وقت ہے ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ جہاد کرے تو ان کا کیا حال ہے میری گزارش یہ ہے اب وہ خود ہی جانے کہ ان کا کیا حال ہے میں کیا کہہ سکتا ہوں ان کو جو لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آج ہر مسلمان پر جہاد فرض ہے بے آئی نہیں فر دا ہے اور یاد رکھیے جہاد فلب کی بات ہو رہی ہے اور جہاد دفعے تو ہم کہتے ہیں کہ ہر ملک اب الگ الگ ہو گئے ہیں یہ اگر غلط فہمی آئے گی کہ اگر ایک مسلمان ملک پہ حملہ ہوا ہے دوسرا اس کی مدد کے لئے کیوں نہیں جاتا یہ ابھی آئے گی انشاءاللہ اور اس کی میں پہلے بھی ایک دفعہ اشارہ دے چکا ہوں سہردیوے کے موقع پر ہی ابو جنزر ابو بصیر جب مل گئے تھے اور مدینہ کے باہر جا کے ایک پہاڑوں کے قریب جگہ بنا لی تو اس وقت تین ملک سمجھ لے ایک مشرقین عرب قریش مکہ میں اور ایک مومن نبی کے مدینہ میں اور تیسرا گروہ تھا مومنوں کا وہ تھے جو پہاڑوں میں رہتے تھے نبی کریم وسلم معاہدہ تھا قریش کے ساتھ اس تیسرے گروہ جو ہے تیسرا گروہ جو ہے بجندر بن بصیر کا ساتھ اور بھی ساتھ شامل ہوتے یہ کون جن کو قریش والے عذاب دیتے تھے کہ قریش نے کہہ دیا اگر ہم میں سے کوئی شک مسلمان ہو کہ تمہارے پاس ہے تو نہ لینا اب معاہدہ ہو چکا تھا اب ان کے لیے زوال کا مصیبت کی اب وہ کہاں جاتے ظاہر ہے کوئی اور تیسری جگہ انہیں نے دیکھنی تھی تیسری جگہ کہاں ان کو ملی اب جند ربو بصیر کے ساتھ ملی تو وہ ایک لشکر سا تیار ہو گیا تو علماء فرماتے ہیں یہ تیسرا ملک تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ تھا قریش کے ساتھ اس لیے ان کا ساتھ نہیں دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور انہوں نے کیا کیا جو بھی قریش کے کافر وہاں سے گزارتا پکڑ لیتے راستہ وہی تھا نا تجارت کا اور کافر تو ویسے بھی دولت کا پجاری عبد الدین عبد الد ہے تو انہوں نے پھر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کیا منتیں کی ترلے کیے اور اپنے اس عہد نامے سے جو انہوں نے شرط لکھی کہ واپس نہیں کریں اب آپ, آپ ہی لے لیں ان کو یہ تھی وہ یہ تھی وہ کامیابی یہ فتح تھی فتح تھی کہ نہیں اسی شرط کی وجہ سے سید محمد خطاب نے یعنی تحجب کا اظہار کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم مومن ہیں وہ کافر ہیں اگر ہم مرتے تو جنت ہے وہ مرتے تو دوزخ ہے ان کے لیے تو پھر ہم کیوں ان کے کی سامنے سر جھکا ہے میرا خطاب جو نبی کریم صحت نے جواب میں پہلے میں نے بیان کیا تھا فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اللہ تعالیٰ مجھے ضرور کامیابیاں تھا فرمائے گا اچھا وقف کے پاس گئی انہوں نے یہی جواب دیا دیر کے بعد آئے فتح کی آئے اتری جب آئے اتری تو نبی کریم صلیم آیتوں کی تلاوت کی سیم خطاب پھر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور عرض کی اللہ کے پیارے پہ صلی اللہ کیا یہ سولہ ہماری فتح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی ہے فتح ہے خطاب نے جب یہ موقع دیکھا کس طریقے سے اب قریش بچاری پریشان ہو گئی ہے اور خود آ کے اس شر کو خود ختم کر رہی ہے جو سب سے کٹھن شرط تھی ذرا خطا فرماتے ہیں کہ جب تک میں زندہ رہا مجھے یہ پریشانی لاحق ہوتی رہی کہ میں صرف ہدیوے میں نے کیوں کہا تھا آخر وقت تک سبحان اللہ تو اس کی ان شاء اللہ تفصیل آئے گی جب یہ غلط فہمی آئے گی اس کی بات کریں گے انشاءاللہ لیکن جو لوگ آج کل دیکھتے ہیں کہ جہاد فرض ہے میری ان سے ایک گزارش ہے کہ جب جہاد ہر مسلمان پر فرض عہ ہے آپ ان لوگوں میں سے شامل ہو آپ ان لوگوں میں شامل ہوں مسلمانوں میں شامل ہو تو آپ کیوں نہیں خود جہاد کرتے ہیں؟ نمبر دو اگر آپ کہتے ہیں جہاد فرد کفایہ ہے اور اسے کرنا چاہیے تو تب بھی تو ان کو میدانی جہاد میں ہونا چاہیے کہ نہیں فرد کفایہ کا مطلب ہے کہ کافی تعداد میں اگر مسلمان اس عمل کو کریں تو دوسروں پر برا نہیں ہوتا اور آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں جہاد کے لیے کافی تعداد نہیں ہے تو دونوں صورتوں میں وہ اپنے گھر میں نہیں بیٹھ سکتے ان کو سب سے پہلے میدانی جنگ میں ہونا چاہیے یعنی کیا گولی کھانے کے لیے مرنے کے لیے لوگوں کی اولاد ہی آگے کی جاتی ہے اور خود آرام سے ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں بیٹھ کے لوگوں کو یہ فتوی دیں کہ جاؤ جہاد فرد ہے جہاد مسلمان پر فرد ہے بلکہ ان لوگوں میں سے جو لوگوں کو جہاد کی سخت دعوت دیتے ہیں شدت کے ساتھ ان کا بیٹا نکل گیا جہاد کے لیے ان کی مرضی کے خلاف بڑی مشکل سے اپنے بیٹے کو واپس کروایا آخر کیوں کیسے خود تو عالم ہو بیٹھے ہو اب کہتے ہیں کہ علماء نہیں جاتے کیونکہ انہیں امت کو تیار کرنا ہے تو آپ کے بیٹے امت میں سے نہیں ہے کیا دوسروں کے بچ... بچوں کے گردنے کٹوانے کے لیے سب سے آگے ہوتے ہو اور اپنے بیٹے کے لیے جس گورنمنٹ کو جس حاکم کو حاکم نہیں مانتے اس گورنمنٹ کے توسط سے مشکل سے بارڈر سے واپس کروایا ہے بہرحال دونوں صورتوں میں چاہے جہاد القلب ہو یا جہاد اتفے ہو چاہے فرض عین ہو جہاد یا فرض کفایہ ہو جیسے کہ آپ کہتے ہو دونوں صورتوں میں جو لوگ آج جہاد فتوی دیتے ہیں کہ ضرور کرنا ہے تو ان کو سب سے آگے ملان جنگ میں ہونا چاہیے سبحم عربی وسلم